یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خانق نہ کی اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہ دیتا